سیدی یسنتی محبی و, و محمود اور شریع و مولائی عالم اللہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ کے ارشارے ہم شریف کے اشارے ہے یہ زمین جیسے ہے آسمان یہ زمین جیسے ہے آسمان اللہ تعالیٰ کے خوب کے مزے کو ان اشار میں بیان کیا گیا ہے جس جدتے ہیں آپ خوشرت جہاں جدتے ہیں آپ خوش رس جہ میں وہ شب ہے کل سے آپ کچھ جانا میں رحمت کی بارش ہے جان اگلے رحمت جس سے ہیں آپ خوش جانے وہ جب روز ہے مل سے تو آپ کا سنگل اور میرا سل آپ کا سنگے دل میرا سل آپ زندگی ہے جمع آپ کا سمجھے دل اور میرا در آس نے در گی نام سارے آلم کی لادت سے مٹ کر سارے آلم قدت سے مٹ کر آ گئی ہے تیرے سارے عالم کی سمٹ کر آ ہے تیرے آپ گئی ہے تے یاد لط تیز اللہ اللہ او لتا کرے اللہ اللہ اور کیا اور کیا سجدہ کا عالم کیا گجدا کا عالم یہ زمین جیسے آپ میرے یہ زمین جیسے ہے مدد میں وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ کا مشکل حاصل ہو جب اللہ والے کیونکہ اور ذک اللہ کی کثرت اور گناہوں سے بچنا اور سنتوں پر معذرت کر کر کے بہت لکی ہو جاتے ہیں وہ جب اللہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک اللہ کے اندر سارے عالم کی لذت سمٹ کر آ جاتی ہے ایک اللہ حضرت رمادے تھے ہمارے رحمت العالب ایک انسان کتنی لذت اٹھا سکتا ہے اگر جس پر سارے عالم کے سیٹ جمع کر دیے جائیں سارے عالم سارے عالم کا شہد سارے عالم کا گنے کا رس جمع کر دیا جائے سارے عالم کی خور میں بریانی جمع کر دی جائیں شامی کباب جمع کر دیے جائیں لیکن انسان تو ایک دو روٹی کھا لے گا دو ایک شامی کباب کھا لے گا تھوڑا سا انگور کھا لے گا تھوڑی بہت لذت اس کو آ جائے گی کوئی ایک آدھ تیز کھا لے گا رس تھوڑی تھوڑی ہی کھا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو خالص کائنات ہیں اور خالص لذات کائنات ہیں جب محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہ ساری کی ساری لذت گویا اس ایک نام کے اندر بھول کر اس کے قلب میں اتر جاتی ہے سارے عالم کی لذت اس کے قلب میں بول کر بھول کر اتر آتی ہے سارے عالم کی درد سمٹ کرے عالم کی درد سمٹ کر آ ہے تیرے آپ سام سارے عالم کی درد سمٹ کر گئی ہے تیرے آپ دان گرنا مگر روپ بدل کرنا مغل روپ بدل کر آہ تمتا میں آلیاں نام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ستاتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے زبان سے ہاتھ سے اور کسی طریقے سے تو یہ عدت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کروایا کہ مظلوم کی آگ سیدھی آسمان تک جاتی ہے اور اس میں اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو اور کسی ولی اللہ کو ستانا تو اور بھی بڑا ہے کہ تو کسی مومن بی مومن, بی مومن بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی مظلوم ہو سکتا ہے مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے چاہے وہ کیسا بھی گناہ گار ہو لیکن اولیاء اللہ کو ستانا تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اجیت بات میں من آداری ولی خپت آدم تو ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو خوشی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی کو ستایا تو اس نے مجھ سے گویا لانے جم کیا بہت سب خطرناک بات ہے میں بدلو بدن کر سنتا ہوں میں آیا کتنے ہیں آپ پشکر مل سکتا عالم میں کا یہ کرم ہے آل میں کا یہ کرم ہو جا غیر کا یہ کرشمے کی نام یا پل گو جس سے میں آپ خوش جا دس تسلی مو تم دس تسلی مو نے تم کی داغ دس تسلی موہو نے تمن سے تسلیم یعنی اللہ کے ملبے پر جو حال اللہ تعالیٰ اس حال میں رکھے بندے کو اس حال میں وہ خوش رہے راضی رہے کیونکہ یہ جاننا چاہیے اور یہ ایمان ہونا چاہیے فرض ہے یہ یقین لانا کہ جو حال ہمارا اس وقت ہے اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت میں ہے اور بندے کے فائدے ہی کے لیے ہے جو حال بھی اس حال میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اسے بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ کوئی حال جو ہار کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے وہ کوئی فضول نہیں آتی کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے کوئی پریشانی بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کی جستجو میں لگ جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں بلکہ یہ رحمت بن جاتی ہے کیونکہ وہ یہ مصیبت اس کو اللہ سے قریب کر رہی ہے اس کا اس کا سب وہ سارا حال کھل جائے گا جب انسان دنیا دے جائے گا وہاں دیکھے گا کہ مصیبتوں کے سبر پر اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے اور بعض اوقات انسان دعا مانتا ہے کوئی چیز کی کوئی حاجت مانتا ہے تو یا تو کبھی اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اگر اس میں مصلحت نہیں ہوتی تو اس کی جگہ کوئی دوسری چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور اگر اس میں بھی بندے کی مصلحت اور فائدہ نہیں ہوتا تو وہ کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں اور اگر اس میں بھی کوئی مصیبت اس میں بھی کوئی بائد مسئلہ فائدہ نہیں ہوتا بندے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑے بڑے انعامات رکھتے تھے آخرت میں اس کو ملتے جن کو دیکھ کر وہ پھر آخرت میں حسرت کرے گا کہ کاٹ میں بھی کوئی دعای قبول نہ ہوئی اس قدر بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے سے اور رجوع اللہ کرنے سے شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس مصیبت پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے سے آخر میں نوازتے और اور خون تمنا یہ ہے کہ جو اپنے की کی بری خواہشات ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کا وہ خون کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے آشق سچے جاننے والے سچے محبت کرنے والے رائے وفات میں چلنے والے وفادار اللہ تعالیٰ کے وہ اپنی بری خواہشات کا ہر لفا خون کرتے رہتے ہیں یعنی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے ہیں کسی حال بھی اپنا دل توڑ لیتے ہیں لیکن اپنے مالک کا قانون نہیں چھوڑتی اس کو حکومت تمنا کہتی ہے کہ دن میں تو خواہشات ہر انسان کی جنم لیتی ہیں بری خواہشات ہر طرح کی خواہشات ہوتی لیکن اللہ کا ولی اللہ کا دوست وہ ہے اللہ کا وفادار وہ ہے سچا عاشق وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا اللہ کا قانون نہیں توڑتا اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے اپنے دل کو توڑ دیتا ہے دلے تسلیم کمنا ہے دل تسلی مو نے تمنا ہے نی آئے سکی دات کا شیر لے پور آن دیوتے آس میں لوگ لن کے ان لو کبھی اللہ کے مزے کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں کسی لغت میں کسی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کا مزہ ہر،, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی لا محدود ہے تمام صفات لامحدود ہیں تو محدود چیز سے لامحدود کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا اسی طرح زبان بھی محدود ہے انسان کے لغت قاتل ہے زبان محدود ہے لغت محدود ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے کو ہرگز نہیں بیان کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قلم یا گلب کہ اللہ اللہ کو کوئی ہم نہیں لہٰذا ان کی سفارت کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا اس مزے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا بس جو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں وہی اس کو سمجھ لیتا ہے بس پاتا پا جاتا ہے سمجھتا نہیں وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں بس معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کو نسبت حاصل ہوگی لیکن اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا سمجھ سے قاطر ہوتی ہے تھی کیا کہتے ہیں وہ جس کو حاصل ہوتی ہے وہی جانتا ہے کتنے آپ خوش جہان وہ سب ہے گر سے آپ کا کم گے در میرا سر نند کی جانے نند کی نارے آگی دمٹ کرے آدمی Allah, Allah, اور کیا حدی میرے مرشد میں گوبر متارے کی احادیث مبارکہ کی الہامی تشیہات کا مجموعہ ان حدیث ملر ترجمہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملرم ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب مجروم یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ذکر میں جو چیزیں معین ہوں مثلاً مطلب کھانا پینا لباس اور زندگی کے تمام استاد ضروریات سب ذکر کے قریب ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب سے تمام عبادتیں اس میں شامل ہیں یعنی دائرے کھائے کھائے پیے گا نہیں تو اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ جو اٹھ کر ذکر کر سکے نماز پڑھ سکے اور اسی طرح لباس بھی ضروری ہے جتنی چیزیں معین ہیں اللہ کے لیے سب اللہ کے ذکر سے قریب ہیں یہ ملروم نہیں ہے اس پر لانت نہیں ہے لانت اس چیز پر ہے جو دنیا اللہ سے دور کر اور دونوں صورتوں میں, فلم، فلم یعنی علم, میں علم, علم علم علم خود خود داخل داخل ہے ہے یعنی ان میں تو اسی لیے ہوگا تو اللہ،, اللہ کے قریب لے جاتا ہے علم ان میں خود داخل ہے اس وجہ سے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں لیکن علم کی اتنی ضرورت اور اہمیت کے باوجود عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے بیان کرنا ہے کہ امت کو معلوم ہو کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے اصل علم علم دین ہے اور اس کے علاوہ تمام علوم انہوں ہیں یعنی کہ جو دنیا کے عصری تعلیم ہوتی ہے جو معاش کے لیے اختیار کرتا ہے اس کو علم نہیں کہتے اس کو فن کہتے یہ روزی کمانے کا فن ہے یہ مقصود نہیں ہے ذریعہ مقصود ہے لیکن مقصود نہیں ہے اور مقصود جو ہے وہ علم, وہ علم ہے جو اللہ تک پہنچائے وہ علم ہی نہیں جو اللہ تک نہ پہنچائے اصل علم علم دین ہے اور اس کے علاوہ تمام علوم فنون ہیں فن کی جمع فنون ایک حدیث میں ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے قوف کے حکم میں ہے اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے اور علم کا یاد کرنا تصدیق ہے تحقیقات علمیا کے لیے بحث کرنا جہاد ہے اور پڑھنا سبقہ ہے اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے تحقیقات علمیا کے لیے بحث کرنا جہاد ہے اور پڑھنا سبقہ ہے اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے اس لیے کہ جائز ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے اور جنگل کے راستوں کا نشان ہے رخشت میں جی بہلانے کا سامان ہے اور سفر کا ساتھی ہے یعنی سفر میں کتاب, کتاب ساتھ ہو دینی کتاب اس کا مطالعہ تنہائی کا ایک ہم کلام دوست ہے کتاب جو ہے تنہائی کا ہم کلام دوست ہے تنہائی میں دوست کی طرح ہے خوشی اور رنج میں دلیل ہے دشمنوں پر ہتھیار ہے دوستوں کے لیے ہفتہ شانوب اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے اور ان کے اقبال کی اتباع کی جائے ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے فرشتے ان سے دوستی کرتے کرنے کی ربت کرتے ہیں فرشتے اپنے بروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں اور ہر طرح اور خشک چیز دنیا کی ان کے لیے محبت کی دعا کرتی ہے حتہ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور سانپ وغیرہ تک دعائیں محفوظ کرتے ہیں اور یہ سب اس لیے کہ ان, ان, ان دلوں کی روشنی ہے آنکھوں کا نور ہے ان کی وجہ سے بندہ حکومت کے بہترین اثرات تک پہنچ جاتا ہے دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے اس کا مطالعہ روز، روز، مطالعہ روزوں کے برابر ہے اس کا یاد کرنا تحجد کے برابر ہے اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں یہ لیے بعض لوگ ایسے دیوقوم لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو کہتے ہیں کہ خالی بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور بازے، بازے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ باہر نہیں نکلتے دن کے کام دین کا کام نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں ایسے لوگ بے ووسل کام کھول کر حضرت, کی حضرت فرمائی ہے عالم اگر سو بھی رہا ہو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے اس کا یاد کرنا تحج کے برابر ہے اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے وہ علم کا امام ہے اور علم کا وہ علم کا امام ہے اور عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تازہ ہے سعید لوگوں کو اس کا الحام کیا جاتا ہے اور بد وقت اس سے محروب رہتے ہیں اور تمام مخلوق جو دعائیں محرت کرتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو جتنے گناہ کرتے ہیں انسان ان گناہوں کی وجہ سے دنیا پہ اور مخلوقات پہ آزاد آتا ہے جیسے جیسے علم حاصل کرے گا گناہوں سے بچے گا گناہوں کے اس سے بچنے کی وجہ سے بجائے عذاب کے اللہ کی رحمت آئے گی اور ساری مخلوق امن سے رہے گی کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے اس, کے اس پر عذاب آتا ہے اور آزاد کی وجہ سے مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے وہ بھی تکلیف میں رہتی ہے انسان بھی متاثر ہوتے ہیں اس لیے جیسے حدیث پاک میں ہے ایک بے نمازی کی ناحوس جو یعنی مستقل جو نماز سستی کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے مستقل اور توغہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس کی فکر بھی نہیں کرتا ہے ایسے بے نمازی کی نوسط چالیس گھروں تک جاتی ہے جب گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی اسی طرح کی گناہوں سے نوسط پیدا ہوتی ہے اور اس نوسط کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے ساری مخلوق متاثر ہوتی ہیں جیسے ہمارے مسلمان بھائی جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں مظالم ان کے اوپر ہو رہے ہیں اس کی حقیقت اور گہرائی میں جواب سے یہی ہے کہ مسلمان دور جین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے ان پر مصیبت پریشانی آ گئی اگر مسلمان اپنے دین پر پوری طریقے سے عمل عمل جاری رکھے تو کسی کی مجال بھی نہیں اگر ہزاروں قسم کا اسلحہ اور جدید قسم کا اسلحہ بھی ہو لیکن ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی مسلمان کی طرف بری نظر اٹھانے کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں کو خود تھمکا دیتے ہیں لیکن مسلمان چونکہ اپنی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے عمل آمار جو ہے وہ غیروں کے اعمال میں تبدیل ہو گئے مسلمانوں کے اعمال ہمارا پہناوا بھی مسلمانوں جیسا نہیں رہا اکثر کا اور اسی طرح سے ہمارے اعمال بھی ایسے ہو گئے ہمارے معمولات بھی ایسے ہو گئے جن کا بہت سی چیزوں کا تو تعلق اسلام سے بالکل بھی نہیں ہے جیسے برتھ ڈے پارٹیاں مناتے ہیں ابھی اتنے افسوس کی بات ہے جنہی. ایک آدمی کا تو عمر کا ایک سال کم ہو گیا اور اتنی حماقت کی بات ہے کہ اس کی خوشی مناتے ہیں اس میں کیک کاٹتے ہیں کیک کھاتے ہیں کیک اجیب جانوروں پہ ہی کیونکہ اللہ تعالی نے کل بل ہم ابد یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے ہی بدتر ہیں ان کی جو نقالی کرے گا وہ بھی جانور جیسے وہ نقالی کرے گا ان کے کام بھی جانور والے ہیں خود بھی جانور ہیں کیونکہ خدا کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں اس سے بڑا جانور اور بیوقوف کون ہوگا کہ خدا کو پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں مانتے نہیں اور پھر کام بھی ان کے پھر سارے ایسے ہی خرافات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ وہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں فادر ڈے بھی بناتے ہیں مدر ڈے بھی بنا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے بھی بنا رہے ہیں سارے قسم کے جو ان کے خرافات جانوروں کے جیسے ماہر ہیں اور جانوروں جیسے لباس ہیں وہ اتنی چھوٹی پینٹ پہنتے ہیں لوگ ہو کیونکہ آگا پیچھے سب زرائی سے رہ جاتا ہے اگر اتنی بھی آپ اور ایڈوانس ہو جائے کہتے ہیں نہیں بننا چاہتے ملا نہیں بننا چاہتے ملائی جو ہے نوزلّلا اس کو کہتے ہیں کہ بیکورڈ ہے تو آپ اور ذرا زیادہ ایک دم ہی ایڈوانس ہو جائیے پورے کپڑے اتار دیجیے جب ایڈوانس ہو نہیں ہے تو پیچھے کیوں رہتے ہیں پورے کپڑے اتار دیجیے تاکہ آپ زیادہ ایڈوانس ہو جائیں لیکن آپ کی ایڈوانسمنٹ جہن نم کی طرف ہوگی ایڈوانس تو ہو رہے ہیں لیکن جہن نم کی طرف ہو رہے ہمارے طور طریقے غیر مسلم ہو جیسے ہماری گفتگو غیر مسلم ہو جیسی اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں में مارننگ گڈ آفٹر نون گڈ نائٹ فلانا ڈیما کا یہ سب چیزیں دیندار گھرانوں میں بھی گستی چلی آ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شروع بچہ بچہ बच्चा باتیں سیکھتا ہے وہ کہتے بچہ ہے بڑا ہوگا تو یہ سمجھ جائے گا اس کو سمجھا دیں گے نہ جیسا بیج ڈالو گے ویسا درخت نکلے گا نیم کا بیج ڈالو तो تو का کا نیم ہی پیدا ہوگا کرواہٹ پیدا ہوگا اور اگر اچھا بیج ڈال دو گے آم کا ڈال फल گے کوئی میٹھا پھل ڈال دو گے پھل کا بیج ڈالو گے مفلوں کو اس سے فائدہ اٹھائے گا خود بھی میٹھا ہوگا دوسروں کو بھی میٹھاس پہنچائے اور اگر ایسا بیج ڈال دیا تو پھر کیا ہوگا کہ خود بھی تکلیف اٹھائے گا دوسروں کو بھی اذیت پہنچائے گا تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ جو بنیاد میں ڈالو گے وہی وہ ان کے تناور درخت خوشی کا بنے گا وہی چیز اس سے نکلی اس لیے بچپن ہی سے چھوٹے بچوں کو جو ہے تربیت شروع کر چھوٹے وہ پوچھ پوچھ کے چلو کہ کون سے وقت کس عمر میں کیا تربیت کرنی ہے بہت سے لوگ تین چار سال کے بچوں کو زبردستی نماز پڑھانے لے جاتے ہیں یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے شریعت میں ہے سات سال کا جب ہو جائے بچہ اس وقت اس کو نماز کی تلطین پڑھو یہ ہے کہ چار پانچ سال کے بچے کو جب اگر تیچ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں تو وہ بڑا ہو کے جو بھاگنے لگتے ہیں اور اگر شریعت کے حساب سے چلو گے سات سال تک اس کو کھیل کود کرنے تو تھوڑا بہت جب پانچ سال کا ہو جائے اور جب ہوشیار ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ شریف سکھانا چاہیے لا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کی باتیں محبت سے بتانی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے پانی پینے شروع ہی سے اس پر ایسی تربیت دو خود بھی عمل کرو یہ نہیں کہ بچے تو علامہ بن جائیں اور ہم جو ہے وہ ساری دنیا کے الٹے سیدھے کام کرتے رہیں ہمارے لیے دین نہیں ہے کیا ہمارے لیے آخرت نہیں ہے ہمارے لیے سوال جواب نہیں ہے سب سے پہلے تو اپنا ہی سوال جواب ہوگا اس کے بعد پھر اپنے اہل ویال کا سوال جواب ہوگا پہلے ہمارا ہوا کہ تم نے کیا کیا پھر اہل ویال کا ہوگا کہ تم نے ان کو دین کی تعلیم دی یا نہیں دی ان کو سکھایا اللہ کی محبت سکھائی کہ نہیں سکھائی ان کو وہ راستے دکھلائے نہیں جہاں سے دین حاصل ہوتا ہے یہ سوال ہوگا اب عمل کا سوال ان کا اگر وہ عمل بڑے کے نہیں کرتے اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تربیت کا ذمہ دار ہے تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی راستہ ان کو دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا جب شروع ہی سے تین سال کی عمر میں ڈھائی سال کی عمر میں بچے کو مونٹیسری میں بٹھا دیا اور علی سے لے کے زیادہ ساری اور جانتا ہے سارے وہ خرافات جو میوزک اور فلاں دماغ کیا نہیں ہوتا ساری میں وہیں سے اس نے افتعا کر دی اس کو گمراہ کرنے کی اور اس کو خوب گدوں کی طرح بچتے بچوں کے دیکھو کتنے بھاری بھاری بچتے اٹھا کے وہ چار ہوتے ہیں گدے معلوم ہوتے ہیں بالکل بے چارے اور اتنی کتابیں پڑھا دیتے ہیں کہ وہ خب تین سے معلوم ہونے لگتی ہے تو اس چیز کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان سے دو ہو جاتے ہیں اب اگر ان کو اگر دنیا بھی پڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ میں کسی نیک شعبت میں بھی پابندی چلے جانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ रहे رہے کہ ہم کیا क्या करना کرنا چاہیے اور کہاں جا رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی को ان کو اس کا انحصار जिंदगी جائے گا है زندگی और سکتی ہے ویسے بھی نیک صحبتوں میں اللہ تعالیٰ کی تمد نازل ہوتی ہیں اور وہاں نیک لوگوں کی دعائیں ان کو لگتی ہیں فرشتوں کی دعائیں ان کو لگتی ہیں تو اس, اس کا اثر آتا ہے اور وہ گیت گھر چلنے والے بن جاتے ہیں تو یہ ہے اولاد کے ساتھ تربیت کرنا یہ کے اور ان کے برے ماحول سے بچانا یہ ماں کے ذمے ہیں لیکن اگر خدا خدانہ خاصتہ خدا نہ خاصہ بڑے ہو کر اس،, اس محنت کے باوجود اگر بڑے ہو کر کوئی عمل نہ کرے تو اس کی پھر ذمہ داری والدین کے اوپر نہیں ہے تو اس لیے ہماری شریعت میں ہر چیز کا درجہ رکھتا ہے کس عمر میں کیا تعلیم دینی ہے اس کو اپنے بڑوں سے پوچھ کر ان کو کرنا چاہیے اور جو جو لوگ صحیح طریقے سے چلتے ہیں ماشاء اللہ ان کے اولاد نمازی ہے پر ہے سات سال کی عمر جب آ جائے جب اب شریعت میں دیکھو کتنی آسانی اور فطرت کے مطابق سب کام رکھتے ہیں اور یہ بالکل خلاف فطرت چیز ہے کہ ڈھائی سال کے بچے کو گورنمنٹ کے شری میں داخل کر کے سے اس کو پڑھائی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں حتیٰ آخر میں بالکل خپتی جیسا ہو جاتا ہے دوسرے درولہ دماغ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی کامل بنائے اللہ تعالی ہم سب کو جلد فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حقیقت کھول دے اور آ کی فکر نتیب فرماتے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبت کا عملہ سے نماز دے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخر دار منطق فرماتے بیماروں کو شمار کام نے آج مسکرتا فرماتے اور اللہ تعالی جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ہمیں اوپر کا تطا فرما دے الاسان اور بابر فتح فرماتے جو کچھ جرض کر دیا اللہ اپنے فرمانا صلی اللہ عم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام